تقلید کے متعلق ایک اور حوالہ امام شمس الدین زاہبی کا ہے سجر و عالام البلا جلد آٹھ شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ سفا نمبر اکانوے پر سبحان اللہ آمداللہ! آپ نے ان اماموں کے طبقے بیان کیے اختصار کے ساتھ جن کی تقلید کی جاتی رہی سبحان اللہ پھر آگے ان حضرات کا ذکر کیا کہ جن کے مقل دین کا سلسلہ امام شمس الدین رابی کے دور تک جاری تھا اور جن کے تقلید کا سلسلہ اور مقلدین دین کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا پھر ان کا ذکر کیا سبحان اللہ ہے سبحان اللہ مطلقاً جن کی تقلید کی جاتی رہی ان میں سے سب سے پہلے امام صاحب نے رکھا ہے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام ردو اللہ علیہ مجمعین سارے متحد نہیں تھے کچھ متحد تھے کچھ مسائل میں تقلید کرتے تھے پھر ان کی تقلید صحابہ کی تقلید کرنے والے تابعین بھی تھے آئمائے مجتہدین بھی تھے تو آپ فرماتے ہیں فل مقلون صحابت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبارد سبارد سبارد جن کی تقلید کی جاتی رہی ان میں سے صحابۂ رسول ہیں پھر آئمائے تابعین ہیں جیسے علقمہ مسروق عبیدہ سلمانی سعید ابن مسیب ایک مقام پر مسیب میرے منہ سے نکل گیا مصیب اللہ حضرت عبید بن عبد اللہ غروہ بن زبیر جن کا کل میں نے حضرت ابن عباس سے مناظرہ سنایا تھا یہ اتنا بڑے جلیل القدر مشتحد تھے مجتحد مطلق اور تابعین میں تھے جلیل اور قدر تابعین میں تھے کہ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کئی صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے سبحان اللہ! یہ بات لکھیا حفظ شمسو تین زابر آئے مولانے تاریخ الاسلام میں سبحان اللہ امام غروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں سبحان اللہ, سبحان اللہ! کئی صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے یہ دوسری جلد سامنے پڑی ہے اس میں میں آوالہ سنا دوں آخر سید نائب نے عباس ردی اللہ تعالیٰ نے صحابی سے جن کا مناظرہ ہوا اور جیت گئے وہ کتنا عظیم آدمی ہوں گے ایسے یہ دوسری جلد ہے تاریخ الاسلام کی بشار آواد کی تحقیق کے ساتھ گیارہ سو چالیس سفح پر گیارہ سو چالیس سفح پر لکھا ہے رحمان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور بے شک وہ حضرت اغروا سے مسائل پوچھتے تھے سبحان حضرت اغروا بن زبیر کون ہے کن کے زبیر کون ہے جن کے یہ بیٹے ہیں وہ زبیر بن عوام ہیں جو صحابی رسول ہیں سبحان جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے جناب جی ہاں یہ زبیر بن عوام ہے تو یہ حضرت زبیر بن عوام جو ہے نا یہ ان کے والد ہیں حضرت عروہ کے یہ صحابی کے بیٹے ہیں اور تاجلیل القدر تابے ہیں علم و فاضل کا آپ نے حال ان کا اسی سے معلوم کر لیا ہوگا کہ صحابہ کرام ان سے مسائل اس سے پتا چلا کہ بعض باتوں میں بعد آئم کرام صحابہ سے فضیلت رکھتے تھے سبحان سبحان اجتحاد, اللہ اجتحاد اللہ کے مسئلے میں سبحان سبحان اللہ اب ظاہر بات ہے کہ جو صحابہ پوچھ رہے ہیں ان میں اشتہاد کی صلاحیت نہ ہوگی وہ حضرت عرواب بن زبیر سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ مشتحد مطلق تھے سبحان اگر وہ مجتہد مطلق ہوتے وہ صحابہ چھوٹے درجے کے اگر وہ پوچھنے والے صحابہ مجتہد ہوتے تو ان کے لیے پوچھنا جائز نہ ہوتا کیونکہ جمہور کا مذہب تو یہی ہے مجتہد مجھ کی تقلید نہیں کر سکتے لیکن وہ ان سے کیوں پوچھتے تھے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اجتہاد میں بعض اماء کرام یعنی بعض غیر صحابہ آئما کرام بشرتے کہ ہاں نتو خانے کی بات نہیں ہو رہی آئمائے کرام جو ہیں وہ بعض صحابہ سے فضیلت رکھتے ہیں لیکن یہ فضیلت جزی ہے کلی نہیں ہے کلی فضیلت صاحبہ گرام کا سمجھ نہیں آ رہی میں نے اور قول امام زا کے کہاں بھی کسی امام کا پڑھا ہے غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک یا کسی اور کے متعلق ہے کہ صحابہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دید زیارت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنے میں عبداللہ بن مبارک سے افضل تھے سبحان یا سبحان کسی اور کا انہوں نے ذکر کیا ان سے افضل تھے ورنہ اور کئی باتیں ایسی تھی وہ صحابہ سے افضل تھے سبحان لیکن سبحان یہ فضیلت کون سی ہے جزوی اج... کل... کلی فضیلت کیسے ہے صحابہ کو کہ جب تم کہو گے امت مستفا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں افضل کون ہے سبحان اللہ امت میں افضل کون ہے کہنا پڑے گا صاحبہ اور جب کہو گے کہ فلاں چیز میں فلاں چیز میں فلاں چیز, فلا چیز میں افضل جی بعض صحابہ سے مثلا عروا بن زبیر ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں حضرت سعید بن زبیر ہیں فلا فلا مجتہدین ہیں وہ بعض غیر مجتہد صحابہ سے افضل تھے اجتہاد میں مقصد یہ ہے کہ کسی مخصوص صفت میں غیر صحابہ بعض غیر صحابہ کی فضیلت یہ فضیلت جزوی ہو جائے گی اور بغیر صفت کو مخصوص کرنے کے کہو امت میں افضل تو وہ صحابہ ہیں اور وہ فضیلہ تو کل ہے سمجھ نہیں آ رہا آ گئی تو اب میرے بھائی حضرت یہ امام ذہبی رحم اللہ بیان کرتے چلے آئے دوسرا طبقہ بیان کر دیا صحابہ کے بعد تاب ائمبا کا پھر آگے چلے تیسرا طبقہ امام زہری کا آ گیا چوتھے طبقے میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام اوزاری اور ان حضرات کو اور امام صفیان سوری کو رکھا جن کی لوگ تقلید کرتے تھے پھر آگے آ کر حضرت ابن مبارک اور مسلم زنجی قاضی ابو یوسفن وغیرہ حضرات کو رکھا پھر ان کے بعد درجہ بنایا امام شاہ فیوری کا یعنی امام اعظم کے شاگرد پہلے رکھے اور امام شافی کو امام, شا... امام آزم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے بعد ذکر کیا ہے ان کا طبقہ بعد بنایا ہے امام زہابی نے حالانکہ یہ خود امام شافی کے مقلد ہیں کیسی عجیب بات ہے امام زہابی امام شافی کے مقلد ہیں لیکن جب مقلدین دین یعنی ائما مشتحدین کی جب انہوں نے ترتیب رکھی تو ترتیب میں عجیب بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کو سبحان اللہ امام شافعی سے پہلے رکھا ہے ان کا طبقہ پہلے رکھا ہے سبحان اللہ کیوں کہ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نو یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد اور شاگرد ہیں ہاں <سلام> تاریخ زہابی دیکھیں تاریخی دیکھیں یعنی سیدر و علام اور تاریخی سیدر و علام نوبال دونوں کتابیں امام زاہبی کی ہیں و علام النوبلا کے اندر تو میں نے خود پڑھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ انہوں نے فقہ یعنی سیدن عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فقہ امام اعظم سے لی ہے اور ان کے شاگردوں میں ان کا شمار ہے سبحان اللہ! سبحان اللہ! سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ! ادھر نویں جلد پڑی ہوگی اس میں میرے خیال میں آٹھویں جلد سے یار و عالام نبلا میں چار سو نو صفح پر لکھتے ہیں تھا ہوا محدود سیدنا ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ابو حنیفا رضی اللہ تعالیٰ نو سے فقہ حاصل کیا اور ان کا شمار امام صاحب کے شگردوں میں ہوتا ہے پکی بات ہو نا تو امام عبداللہ اللہ مبارک جیسے وہ شاگرد ہیں اور قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان, ان کا امام صاحب کا شاگرد ہونا مشہور ہے کوئی جانتا ہے ان دونوں حضرات کو امام زابی نے اوپر رکھا ہے اور امام شافی رحمہ اللہ کو نچلے طبقے میں رکھا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں سبحان اللہ! پھر آگے اور طبقہ بیان کیا موزانی امام ابو بکر اسرم بخاری امام بخاری امام دعود وغیرہ پھر آگے محدث ابن جریر تبری کا رکھا ابو بکرب نے کا رکھا اور ابو بکرب نے منور کا رکھا امام ابو جعفر تہاوی کا رکھا ہنابلہ میں ابو بکر خلال کا رکھا یہ طبقات انہوں نے مقلدین کے رکھے ہیں ان سے مساماہت بھی ہے امام سے یہ چشم پوشی ہو گئی ہے کیونکہ یہ انہوں نے تمیز نہیں کی اس بات کی کہ کون سے لوگ ہیں جو مشتحد مطلق ہیں اور کون سے ان میں ہیں جو متحد ایسے ہیں جو مقید ہیں یا متحد فی المذہب ہیں یا متحد منتصب ہیں مشتد مقید بھی اس کو کہہ سکتے ہیں متحد فی المذہب بھی کہہ سکتے ہیں اور متحد منتصب یعنی ایسا متحد جو اپنے آپ کو کسی امام کی طرف منسوب کرتا ہو تو امام ابن مبارک کو حنفی کہا جاتا تھا امام ابو یوسف حنفی امام جو ہے نا جعفر ابو جعفر تہابی حنفی امام ابو بکر خلال یہ ہمبلی وغیرہ یہ تو پھر مذہب کسی امام کے مذہب میں رہ کر اجتہاد کرتے ہیں مذہب سے خارج ہو کر اجتہاد نہیں کرتے سمجھ نہیں آ رہی تو اصول و قوانین جو ہے نا وہ اماموں کے بنائے ہوئے تو امام شافرہ مولا جو ہیں وہ تو مشتحد مطلق ہیں امام مالک مشتحد مطلق ہیں تو انہوں نے یہ تمیز نہیں کی مسامات کرتے ہوئے انہوں نے سب کو ایسے اکٹھے یعنی طبقات تقسیم کر دی یہ ذکر کر دیا کہ یہ سب لیکن ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تقلید ثابت کی ہے یہ اوپر کیا کام بل فل مکل دون سمجھ نہیں آ رہی یہ سب سب اتمام بتائے کہ لوگ ان کی تقلید کرتے تھے اب بات کو سمجھنا پھر آگے فرماتے ہیں اشتہاد کم ہوتا گیا اور بعض علاقوں میں پھر بعض اماموں کے متحد پکے ہو گئے اور وہاں پھر دوسرے اماموں کے مقلد ملتے ہی نہیں ہیں پھر انہوں نے مختلف علاقوں کا ذکر کیا پھر آگے بتایا صفح نمبر بانوے پر کہ کون سے امام تھے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے پیچھے ان میں سے کون سے تھے جن کا مذہب جو ہے نا اس کی کتابیں ختم ہو گئی مقلدین ختم ہو گئے ان میں سے آپ نے بتایا امام اوزائی کا مذہب مشہور رہا مدت پھر ان کے اصحاب ختم ہو گئے ان کے مقلدین کا سلسلہ ختم ہو گیا امام سفیان سوری وغیرہ کا مذہب جاتا رہا اب آگے فرماتے ہیں امام صاحبی اپنے دور کی امام سے بھی بات کرتے ہیں فرمایا ہمارے زمانے میں آ کر صرف چار اماموں کے مذہب رہ گئے ہیں باقی سب کے ختم ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آئی اب اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے تو میرے بھائی آگے فرماتے ہیں قَلَّ بغی تو فرمایا جب سلسلے باقی مذاہب کے ختم ہو گئے اور چار ہی رہ گئے فرمایا اب تو پھر یہ وقت آ گیا ہے کہ پورے اپنے اپنے امام کے مذہب کو پہچاننے والے لوگ تھوڑے رہ گئے مستحدین کا سلسلہ تو کیا کہیں مشتحد کون اس کہے اس وقت تو فرمایا اپنے مذہب کے امام کو امام کے مذہب کو پہچاننے والے مکمل طور پر وہ کم رہ گئے ہیں سمجھ یعنی اتنا سلسلہ علم کا جو ہے وہ کم ہو گیا بات نہیں سمجھ آئے گی یہ ایک حوالہ ہے امام زاہبی رحمہ اللہ کا کا زہابی رحمہ اللہ اس کے بعد انہی امام زاہبی زہاب رحمہ اللہ کا ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں ساتویں جلد سے نبلا کے صفحہ نمبر 117 آل اللہ صوت ستارا صوت ستارا سو ستارہ سے کتنا 117 سو پر ہمارے امام امام زاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کما نقول اليوم آلاللہ توجہ, توجہ خلاف ہی سمجھ نہیں آئی فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے دور میں چار امام جس مسئلے پر اتفاق کر لیں ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ حق ہاں اور اس سے باہر ہو یعنی کیا مطلب کہ امام زہابی کے بیان کے مطابق تقریباً امام چار مذہبوں کے جو ہیں حق ان سے باہر نظر نہیں آتا ان کو آل تقریباً اگر ہے تو بہت تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا ان کی بارت سے یہ معلوم ہو رہا ہے اچھا سبحان سبحان اللہ اللہ <laughs> پیچھے گیلا حسن اب اس بات پر اتفاق کے بعد یہ تو اتفاق سے میں نے مسئلہ سمجھا دیا کہ تقلید غیر مشتحد مطلق کے لیے واجب ہے سمجھ آ نا اب جب غیر مشتحد کے لیے تقلید واجب ہے مسئلہ آ جاتا ہے اس کے بعد کہ چار اماموں کی تقلید یعنی چار اماموں کی تقلید میں رہنا اور ان سے باہر نہ ہونا تو اس کے لیے میں اب ہوا جات پیش کرتا ہوں اللہ اس کے لیے یہ گزارش ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ چار اماموں میں رہنا یہ ضروری ہے یعنی چار اماموں میں سے کسی کی تقلید کرے سمجھے افتاح اور قضاء کے اندر ان میں سے باہر چار میں سے باہر نہ جائے چار سے باہر نہ جائے یا جتنے باقی اماموں کا ذکر کیا ان میں سے کسی اور کی تقلید بھی کر سکتا ہے اللہ بعض علماء کہتے ہیں دوسروں کے بھی کر سکتا ہے بشرط کہ دوسروں کی بات صحیح ثابت ہو دوسرے اماموں کی اللہ لیکن جمہور یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جی تفصیل ہے افط اور قضاء میں دوسروں کی نہیں کر سکتا فتوا دینے اور فیصلہ کرنے میں آل اللہ اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو کر سکتا ہے وہ بھی ایسا بندہ جو صاحب نظر نصوص کی معرفت مکمل رکھتا ہو سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہا آل اور کئی ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جی چار اماموں سے باہر نہیں جا سکتا چار اماموں میں رہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی یعنی افتاح اور غزہ کے اندر چار اماموں کے مذہب کا پابند ہے اب اس پر پہلا حوالہ وجہ وہ کیا بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جتنے دوسرے جیسے میں امام زابی کی بات پہلے بتا چکا ہوں کہ دوسرے اماموں کے مذہب ختم ہو چکے ان کے ماننے والے ختم ہو گئے اب جب ان کے ماننے والے مقلدین دین ختم ہو گئے علماء ہی ختم ہو گئے تو ان کے مذہب کو جاننا ان کی مذہب کی وضاحت مکمل جاننا یہ مشکل ہو گیا جب مشکل ہو گیا ہے تو چار اماموں کے مقلدین دنیا میں موجود ہیں کتابیں سارا کچھ تو لہذا چاروں میں رہنا ضروری ہے کسی حد تک یہ بات ان کی صحیح لگتی ہے اور اس بات کے حق میں سب سے پہلا حوالہ جو پیش کرتا ہوں وہ امام ابو المعالی امام الحرمین کا ہے سبحان اللہ یہ شافعی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں پانچویں چھٹی صدی میں ہوئے ہیں ان کی کتاب مشہور کتاب ان کی فقہ شافی میں نہایت المطلب وہ ہے یہ امام غزالی کے استاد ہیں امام ابو المعالی جوینی امام الحرمین ان کا لقب تھا یہ کن کے استاد ہیں امام غزالی رحمہ اللہ فقہ شافی کی مختصر الموزنی جو ہے جو کتاب الام ام امام شافی کی کتاب ہے اس کا اختصار کیا امام موزانی نے جو امام شافعی کے شاگرد ہے اس کی شرح لکھی ہے امام ابول جوینی نے تو امام ابو المالی جو ہے امام الحرمین ان کی نہایت المطلب جو ہے پھر اس سے آگے کتاب نکالی ہے لکھی ہے اختصار کیا ہے تنقید کیا ہے امام ناوہ نے اس کا نام رکھا ہے روضہ الطالبین پھر آگے روضہ الطالبین کو چلتے ہوئے چلے ہیں علماء بارل شوافے کے اندر امام الحرمین ایک مسلم شخصیت ہے آپ فرماتے ہیں اجمع المحققون علی العوام لهم ان العوام ما لئیس لہم ان یتعلقوا بمذاہب اعیان استحابا رضی اللہ عنہم بل علیہم فرمایا امام امام الحرمین نے محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کے عوام جو ہیں یعنی غیر مجتہد لوگ ان کا یہ آ, ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی تقلید کریں ان کا حق بنتا ہے کہ انہی لوگوں کی مذاہب مذہب کی تقلید کریں جن کی کتابیں لکھی جا چکی مدون ہو گئیں ہیں مقل مقلدین موجود ہیں تحقیق سب جن کی ہو چکی ہے سبحان اللہ! اس کے بعد حوالہ پیش کرتا ہوں محد کا جو امام نبوی کے استاد ہیں امام نووی جو شرح مسلم لکھنے والے ہیں محدے سے لکھا یہ تعین و تقلید العین دونوں کہ چار اماموں کی تقلید متعین ہے ان سے باہر نہیں جان سکتے سمجھ نہیں آ رہی کیوں لینا مذاہب العربا شرط یہ مذاہب پھیل دا گئے و علم تقلید و و تخصیص و عام قباعد اصول ان کے پورے ہو گئے لہٰذا ہی نہیں باقی دوسرے جو مذاہب ہیں ان کا یہ حال نہیں ہے ان کی تقلید اس وقت مشکل ہے اس وجہ سے فرمایا کن کی تقلید کرو چار اماموں کی بولو بولو چار اماموں کی اور جو حضرات رحمہ اللہ آشیہ بجرمی منہج پر جن کا موجود ہے چار جلدوں میں فکا شافعی پر ہے وہ فرماتے فتوے دینے یا قذا کے اندر چار اماموں کے علاوہ کسی کی تکلیف جائز نہیں شب ہے. شب سمجھا شب کی شب کی شب لیکن ان سے اختلاف رکھنے والے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں امام عز الدین ابن عبدالسلام سلطان العلماء شافعیہ کے جن کو امام زاحب نے سیر کے اندر مجتہدین میں شمار کیا ہے لیکن مجتہدین پھر مذہب یعنی مطلق نہیں مطلق کے سلسلے بند ہو گئے تو انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ بات ہے ثبوت مذہب کی جب کسی اور امام کا مذہب ثابت ہو جائے چار اماموں کے علاوہ تو افتاح قضا ہر پاسے ان کی بھی تقلید ہو سکتی ہے بہرحال اتنا تو بات اتفاقی ہے کہ تقلید سے نکل نہیں سکتا اس امام سے نکلے گا تو اس امام کی بننا پڑے گا ادھر سے نکلے گا اس کا بننا پڑے گا تقلید سے باہر نہیں ہو سکتا اور وہابیت اس چیز کا نام ہے کہ اماموں کی تقلید چھڑک ہے شرک فی النبوت یہ شمار کرتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ میں نے حوالے جو آپ کو سنائے ہیں یہ اصول الفکل اسلامی واہبا زہیلی کی کتاب کی جلد نمبر دو سے سنا ہے اب یہاں پر توجہ ذرا میں ایک بہت بڑے امام ہم کا حوالہ سناتا ہوں انہوں نے یہ جو بات کی ہے لیکن اس سے پہلے میرے خیال میں شاہ ولی اللہ محدث سے کا سنا لیتا ہوں سبحان اللہ کہ آپ نے ادھر چار اماموں کے مطابق ایک سو سینتالیس کی الانصاف کتاب ہے ان کی ایک سو سینتالیس صفحے پر آپ لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ دیکھو التقلید فلم مزاحبل اربان شاہ صاحب نے عنوان ڈالا اسماعیل دلوی نے ہندوستان کے اندر غیر مقلدیت کو پیدا کیا اور اسماعیل دہلوی خبیص جو تھا بھابیوں کا اس کے دادا جی کی یہ کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وہ تقلید مذاہب اربا کو کیا کر رہے ہیں فرماتے ہیں انہا فرماتے ہیں ہمارے تاریخ تک ہمارے زمانے تک امت مصطفیٰ یا تو بالکل تمام امت اتفاق کر چکی یا ایسے لوگ اتفاق کر چکے ہیں کہ جن کی بات کی کوئی حیثیت ہے کس <سلام> <اللہ سلام> بات پر اتفاق کر چکے کہ جی چار اماموں سے باہر نہیں جانا <سلام> <سلام> بولو بولو بولو <سلام> <سلام> اس کا مطلب ہے کہ شاہ علی اللہ بتا رہے ہیں کہ اس بات کے خلاف جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کی بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں <سلام> جن کی بات کی انصاف کا ایک حوالہ ہے یہ چار مضمون اور ایک سے پھر حوالے پر پیش کروں گا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی تکلیف کے وہ آگے چل اچھا بڑا ایک حوالہ رکھا ہوا ہے ایک اور حوالہ یہ وہ ابھی وحبی اس کتاب کو اپنی بغل میں رکھتے ہیں میت مسائل اس کا نام ہے یہ شاہ محمد اسحاق دہلوی کے ایک شاگرد نے ان کے اقوال اور جو ہے نا وہ ملفوظات جمع کیے ہیں میت مسائل کتاب بڑی مشہور ہے شاہ جی ہیں یہ پشاور سے چھپی ہوئی ہے یہ شاہ شای صحاق کی تصنیف شمار ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ تصنیف نہیں ہے ان کے یہ شاگرد ہیں احمد اللہ ابن دلیل اللہ کیا دلیل اللہ نام ہے ابن دلیل اما بعد اضعف العباد احمد اللہ ابن دلیل اللہ صدیقی امامی کہ یکے از کم ترین تلامیزہ جناب ہدایت و ارشاد محبت آج الفقہ شرف الاتقیہ قام بیداد سیاد آب سنت نبویہ زبدہ خاندان علیہ نفادہ دودمان عزیزیہ یعنی نواسہ قدوت العارفی امام المحدثیر حضرت شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دیروی احانی مسنت الوقت فلافاق مولانا و استادونا شیق محمد صاحب شیخ اسحاق دہلوی کے یہ شاگرد ہیں اور شیخ اسحاق دہلوی نواز سے ہیں شیخ عبد العزیز مدے سے دل تو شاہ اسحاق کے یہ ملفوظات ہیں انہوں نے جمع کیے سمجھ نہیں آ رہی اس میں جا کر آگے تقلید کا ایک باپ سوال کیا گیا کہ حضرت جی تقلید کے متعلق بتائیں کیا ہے جائز ہے کیا ہے تو اس کے متعلق جو انہوں نے بیان کیا ہے معت مسائل میں میں آپ کو سناتا ہوں سنا دوں بھائی اللہ تکبیر توجھائی سوال اکسٹھواں سوال پچانوے صفحہ پر فارسی سوال کیا گیا مزاح بے اربا بداط یا سیاح ادام سیاح جواب سوال کیا گیا شاہ شہلوی سے کہ حضرت بتائیں یہ چار اماموں کے جو مذہب ہیں یہ بدعات ہیں کیا ہیں بداط حسنہ ہے یا سیاح آپ فرماتے ہیں اتباع مسائل مزاح بے اربان Poured… نا سیا نہ حسن نا بلکہ اتباع سنت است سبحان اللہ <تباع> سبحان اللہ اکبر فرماتے ہیں نہ یہ بدا دسن آئے نہ سیاح یہ تو سنت ہے دیرا کے اختلاف درمزاحب اربا یا اختلاف صحابہ صحاباست ودر اقتدا اختلاف صاحبہ صحابی کن نجوم احد ودر اقتدا اختلاف صحابہ حدیث یا صحابی کنجو میں تم بار دست یا اختلاف مدائے بے اختلاف است وحجت منصور صابت نیب اختلاف درمدائے بہ اربا اختلاف ظاہر حدیث و استمبا حدیث ہست بعض بظاہر با حدیث تمسک میں کنن و باز عمل بہ با استمبات حدیث چنانچہ حدیث درس بخاری وغیرہ آخر آپ فرماتے ہیں یہ جو اماموں کا اختلاف ہے یہ حقیقت میں صحابہ کا اختلاف تھا اس وجہ سے اختلاف پڑا اور صحابہ کے اختلاف میں آکا نے فرما دیا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جن کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے معلوم ہو یا چار اماموں میں سے جن کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے یہ لکھ رہے ہیں شاہ دہلوی لکھ رہے ہیں کہتا ہے بدعت ہے شرک ہے حرام ہے نیا نکلے ہیں فلان لکھ لانت ہے اسحاق دہلوی محدث فرماتے ہیں یہ بدعت ارے یہ بری بری کیا کہتے ہو فرمایا اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے یہ تو سنت ہے کیوں؟ کہ فرمایا جو اماموں کا اختلاف ہے وہ صحابہ کے اختلاف پر مبنی ہے صحابہ کا اختلاف میں لوگ صحابہ کی ابتدا کرتے تھے حضور نے فرمایا جس کی کرو گے ہدایت پاؤ گے تو چار اماموں میں سے جس کی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے فرمایا اگر ان کے قیاس میں کرو گے تو قیاس کا ثبوت بھی نصور سے ہے قیاس کی حجیت بھی وہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو امام کے قیاس کی اتباع کرو گے تب بھی سنت کے تم نفس کے پیچھے چل رہے سبحان سبحان اللہ سمجھ نہیں اللہ جی. لیجئے اس کے بعد ایک بڑے بھابیاں خ... کا وہ کڑ پینچ ملا نواب جی نے اپنے نوابی دا زور د وابیت پھیلائیے ہندوستان اچ مشہور ہے زمانہ واب غیر مقلق نواب صدیق حسن خان بھوپالی اس کے بیٹے کی کتاب ہے اپنے باپ کے حالات پر اس کو صدیقی کہتے تھے نا ہاں یہ بیٹا لکھ رہا ہے حصہ چوتھا اس کتاب کا کون سا حصہ حضرت جی چوتھے حصے میں جو پہلے باب میں حضرت کلام کر رہے ہیں دیکھنا ذرا سبحان اللہ ہا ہا کیسے عجیب منافق لوگ ہیں دجال لوگ ہیں لوگوں میں کتنے عظیم فتنے ڈال دیتے ہیں اور خبیز کے بچے چھپ کر لکھتے کیا ہیں آہ! آہ! آہ! اب بیٹا لکھ رہا ہے باپ کی کتابوں کے حوالے سے اور باپ کا بیٹا ہے سن کر کچھ لکھ رہا ہے کچھ حوالوں سے لکھ رہا ہے سبحان اللہ شاہ جی قبلہ کبلا ادھر دیکھ مذاہب اربعہ یہ عنوان ڈالا ہے چوتھا حصہ صفحہ نمبر دو پر سبحان سبحان سبحان سبحان دو کتنا صفحہ کہتا ہے بیٹے نے جس اس کی کتاب کا جو حوالہ دیا ہے اس کا نام ہے ابقا امن شاہ جی ابقا اصول ہر چہار مذاہب کے نسبت وہ لکھتے ہیں جنہیں اپنے پیو کے بارے میں کہ مذاہب اربا کے اصول ایک ہیں اور اختلاف فرو کا منجربہ دلالت و کفر نہیں ہوتا بلکہ تشدید یا تخفیف پر محمول ہے توجہ کہتا ہے اصول نہ دیکھنے چارے مذہبوں نے اختلاف نے شاہ جی کبلا توجہ ذرا اور کوئی پھر ان کا اختلاف گمراہی تک نہیں پہنچاتا ہر ایک مذہب والا ہدایت والا ہے توجہ ذرا صرف تشدید یا تخفیف توجہ تشدد و تخفیف میں کیا راز ہے جی تخفیف و تشدیب کہتا ہے اتنی بات ہے کہ کسی امام نے شدت اختیار کی کسی امام نے تخفیف اختیار کی ان کا قول سخت ان کا ذرا نرم ہو گیا تو نرمی سختی کا اختلاف ہے جس کو کوئی ادھر سے نرم ل... جس کو جس امام کی بات نرم لگتی ہے وہ اس کا مقلد بن جائے اس سوفی آئے کرام جو ہیں بزرگان دین اولیاء جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سخت جو اقوال ہوتے ہیں نا سخت سخت امام جو ہوتے ہیں ادھر چلتے ہیں وہ کیوں, کیوں اس وجہ سے کہ وہ نفس پر سختی کے حق میں ہیں اور یہ تشدید اور تخفیف کا اصول اس پر کتاب لکھی ہوئی ہے مستقل یہ میرے ہاتھ میں ہے امام عبد الوہب رحمہ اللہ شافعی مذہب کے امام ہیں ان کی کتاب ہے میزان الزان الشریات القبر المیزان القبرا بھی کہتے ہیں اور میزان شعرانی بھی کہتے ہیں چار سو سال پہلے کے امام ہیں شافعی مذہب کے انہوں نے اس مسئلے پر پوری کتاب لکھی ہے کہ ہر امام کا قول نقل کیا پھر نقل کر کے بتایا کہ نرمی کے امام کے قول میں ہے اور سختی کے امام کے قول میں ہے سبحان اور اللہ! فرمایا چاہے نرمی ہو چاہے سختی ہو پھر اس سے آپ آ... کو حوالے بعد میں بتاؤں گا فرمایا چاہے نرمی ہو چاہے سختی ہو سب یہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہی رحمت اللہ! اللہ! لیکن میں ذرا بھابی کے حوالے سنا لوں توجہ کرنا ذرا میرے بھائی آگے لکھ رہا ہے مجھ کو معلوم ہے صفحہ نمبر تین پر شاہ جی کہتا ہے مجھ کو معلوم ہے کہ ان مذاہب اربعہ میں حق حقائر کہتا ان چار مذہب جو فقہ کے شریعت کے چار مذہب ہیں حق انہی چار کے اندر گھومتا ہے ان سے باہر نہیں ہے اچھا تو پھر وہ تو ویلے کٹے ہو گئے یہ دا مطلب ہے وہ باق باک نے ہاک کے نا چاہوں چی شاہ جی بلا ہاں مگر منحصر نہیں اس لیے کہ محدسی و سوفیا اکرام سب میں حق ظاہریہ محدسی اکرام سب کو سارے اب اکھلے صوفیانوں کے میں گھڑا کر دیں توجہ ذرا اگے چل کے لکھ دیں اگے چل کے لکھ دیں ذرا مزے کی بات آئی سنا دوں مسائل فقہ اربا پانچ صفحے پر لکھتا ہے مسائل فقہ اربا کے متعلق کہتا ہے جتنے مسائل فقہ ایم اربا رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں خ خود ان کے اقوال ہوں یا ان کے تلا یعنی شگردوں اور مقلدین کے وہ سب احکام میں قرآن و حدیث کے خلاف وہ سب احکام قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے توجہ میرے بھائی آگے لکھتا ہے کہتا ہے یہ ظہب قرآن و حدیث کے خلاف کوئی نہیں ہے اگر کہتا ہے دلیل دیتا ہے اگر ایسا ہوتا یعنی یہ مذہب قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے تو مذہب محدثین ان کے دائرہ سے خارج ہو جاتا مذہب محدثین ان کے دائرہ سے خارج ہو جاتا بلکہ جس قدر مسائل سنت صحیحہ کے ہیں وہ ان چاروں مذہب کے اندر منتشر اور موجود ہیں سارے سنت صحیحہ کے مسائل چار مذہبوں میں موجود ہیں آگے سن لے آگے اربا کے اصول مذاہب میں بھی کچھ خلاف نہیں ہے صرف بارہ مسائل میں آگے پھر خیر وہ اصول یعنی عقائد پھر ادھر چلا گیا اب اسی ضمن میں یہ کتاب کھلی ہوئی ہے تو بات سنا کر یہ آگے چلتا ہوں میرے امام اعظم کی عظمت کی اگر کہو تو اس کو رہنے دوں چار کی بات پوری کر پھر امام کی طرف آؤں گا سمجھ نہیں آ رہی اب میرے بھائی غور سے لکھ کر قلم توڑ دی بس میں یہ کہتا ہوں جتنے جتنے حضرات نے اس موضوع پر کلام کیا ہے اصول کے اندر ادھر ادھر جو اللہ تعالی نے راز ان پر کھولا ہے ان پر نہیں کھولا شاہ جی بالکل یہ ہم بلی مذہب کے امام ہیں واہ بے بھی ان کو بڑا مانتے ہیں سبحان اللہ جی امام ابن رجب ہمبلی یہ سات سو پچانوے ہجری کے وفات یافتہ ہیں سبحان اللہ سات سو پچانوے ہجری میں یعنی آٹھویں صدی میں آٹھویں صدی ہجری میں ان کی وفات ہے <سؤال> امام ابن بھی ابن یہ ابن تیمیہ کے شاگرد بھی ہیں سمجھ نہیں آ رہے سبحان اللہ پھر ہمبلی مذہب کے <سؤال> ان کے مجموعہ رسائل میرے مجموع الرسائل میرے آت آل اللہ حافظ ابن رجب جلد الفاروق الحدیثہ مکتبت الفاروق الحدیثہ نے جو شائع کیے جی سبحان امام اللہ امام ابن رجب کا ایک مکمل رسالہ ہے سبحان اللہ توجہ کریں ذرا اس رسالے کا نام ہے الرد علی من غیر اللہ چار مذہبوں میں سے چار مذہبوں کو چھوڑ کر ان کے زمانے اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں فرمایا چار مذہبوں کو چھوڑ کر جو کسی اور طرف جاتا ہے فرمایا توجہ اور اور طرف جاتا ہے اس شخص کا رد کیا ہے انہوں نے اور کتاب رسالہ پورا لکھا ہے اس کا نام ہی یہ رکھ دیا چھ سو انیس صفے سے یہ شروع ہوا چاہتا ہے جی توجہ ہے سبحان اللہ یہ رسالے کیجارت کریں سبحان اللہ غیر سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ انہوں نے کمال کر دی پہلے خلاصہ سناتا ہوں پھر چاند اقتباسات عبارت کے پیش کروں گا سبحان اللہ کیا لکھ رہے ہیں لکھ... خلاصہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں میرے بھائی سبحان سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات شروع کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وبارک و, و, و سلم نے فرمایا انزل القرآن على سبات احرف سبحان اللہ سات حرفتے قرآن اترے ہیں سات حرفوں پر قرآن نازل ہوا ہے ذرا سمجھنا سبحان اللہ بزرگان دین نے فرمایا ایسے مراد سات کرتے ہیں سبحان تو زیادہ حضرات کے قول ہیں وہ یہی ہیں کہ سات کراتے مراد ہیں سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ جب یہ سات قراتوں کے ساتھ قرآن اترا سبحان اللہ عرب کی مختلف لغتیں میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے پنجابی ایک ہے زبان پنجابی ایک ہے لیکن آگے اس کی شاخیں بہت سی ہیں لاہوریوں کی پنجابی میں تھوڑا اختلاف فرق ہے سر. باقی پنجابیوں سے فیصل آباد کی پنجابی سنیں گے تو ان اس کا ادرا اور رنگ ہے بے سر، بے سر، بے سر. تھوڑی سی تبدیلی ادھر پائیں گے اسی طرح جناب جی پاک پتن شریف والے جھنگ والے سرگو دی والے گجرا واڑا سیال کوٹ گجرات جتنے گھرے پنجابی زبان کے ضلع کہتے ہیں پچاس میل سفر کرنے کے بعد زبان میں تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے میل اب ہے ایک زبان پنجابی شاخیں اس کی اس کی آگے پھر کس میں بن جاتی ہے شیال کوٹی پنجابی گجراتی پنجابی لاہوری پنجابی فلانی پنجابی جہلمی پنجابی سب پنجابی ہے لیکن لفظوں کا کچھ نہ کچھ فرق ہے لیکن اس فرق سے یہ نہیں ہے کہ وہ پنجابی ہی نہ رہے نہ پنجابی ضرور رہے گی اسی طرح اردو زبان ہے اس کو دیکھ لو فارسی ہے تو وہ بھی فارسی درری ہے فارسی پہلوی ہے فارسی کتنی پانچ قسم کی فارسی لکھی ہوئی ہے تو میرے بھائی عربی زبان جو ہے وہ بھی کئی قسم کی تھی عربی تھی ایک یعنی اصل عربی ایک ہے طور پر دیکھا جائے تو ایک ہے لیکن اگر اس کو دیکھا جائے جزوی اعتبار سے تو اس کی کئی قسمیں بن جاتی ہیں اس کی کئی شاخیں بن جاتی ہیں بڑی عربی جو شمار ہوتی ہے نا وہ رسول اکرم کی عربی ہے وہ کون سی ہے وہ قریش والی پھر ادھر ادھر کے قبائل قبیلے برادری اور جو ساتھ ساتھ ادھر ہوتے تھے تھوڑی تھوڑا فرق ان کے اندر موجود تھا آل اللہ کہ نہیں تھا اب بات کو سمجھنا میرے بھائی سرکار صلی اللہ تعالی کے زمانے کا واقعہ سنا دیتا ہوں حضرت عمر حضرت عمر میں بخاری مسلم میں ہے حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ نو ایک اور صحابی کو سنتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں یار پتہ نہیں یہ کیا پڑھ رہا ہے وہ آتا ہے اس کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لاتے ہیں یہ کیا پڑتا ہے حضور دیکھ کے آپ نے فرمایا قرآن والا سبات آروپ اللہ تعالیٰ نے قرآن درخوا بار برنازل کیا ہے یہ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی بات کو سمجھنا اب قرآن اتارنے والے نے اتارا تو ساتھ قسم کی عربی کا یعنی کیا مطلب اجازت دی کہ ساتھ کے اترا جب تو لگاتے قریش پر کیوں زبان نبی پاک کی عربی یہی تھی اترتا ہے قریشی زبان کے مطابق لے کے اجازت پڑھنے کی ساتھ زبانوں میں دے دی گئی یعنی ساتھ قسم کی عربی میں دے دی گئی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ساتھ قسم کے ساتھ پڑھنے کی دے دی زمانہ رسالت پاک گزرا کے اکبر کا دور گزرا فاروق آزم کا دور گزرا حضرت عثمان غنی کا اب ایک علاقے کے عربی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں جو صاحب کرام نہیں تھے غیر صحابی تھے کیونکہ حضرت عثمان کا دور تھا صحابہ تھوڑے رہ گئے ادھر ادھر اسلام پھیل گیا جب پھیلا تو اب بات کو سمجھنا سبحان اللہ ایک علاقے والے قبیلے برادری کے لوگ جناب دوسری طرف جاتے ہیں ایک ملک کے ایک علاقے کے دوسرے ملک علاقے میں جاتے ہیں جب اس علاقے کے لوگ وہ اپنی زبان کے مطابق لفظ پڑ جاتے ہیں کوئی پچھلوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں اس نے قرآن بدل دیا لڑائی پڑ گئی سبحان اللہ! بیڑا کو سنیا نہیں دوں تو کہ لفظ بدلی کھڑا ہے سبحان اللہ! جب لڑائی کی خبریں ہر طرف سے آنا شروع ہو گئی تو حضرت زید سابت اور کئی صحابوں حضرت عثمان غری کی بارگاہ میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں امت رسول کو بچا لے اس سے پہلے کہ یہود و نصارہ کی طرح لڑ لڑ کر برباد ہو جائے بچا لے ان کو کہا ہوا کیا ہے حضرت ایسے ایسے لفظوں کی تبدیلی کی وجہ سے کے اختلاف کی وجہ سے لڑائی پڑ گئی ادھر لڑائی ہو گئی ادھر لڑائی ہو گئی ادھر یہ تو قتل و غارت ہو کر تباہ ہو جائیں گے حضرت عثمان غنی نے فرمایا اچھا اب بات کو سمجھنا صحابہ بیٹھتے ہیں جن میں مولا علی بھی ہیں مشورہ ہوتا ہے فیصلہ کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک قریشی تھی آل آل آل لہذا لکھو قرآن ایک لغت قریش پر ایک قرآن لکھا گیا لغت قریش پر پہلے کاغذوں میں لکھا گیا وہ صدیق اکبر کا دور تھا کاغذوں میں لکھا گیا وہ جامع القرآن ہوتے ہیں حضرت صدیق اکبر پھر جب باری آتی ہے عثمان غنی کی یہ ایک لغت پر جمع کرنے والے ہیں جامع یہ دوسرے جامع ہیں پہلے جامع اور صدیق اکبر ہیں کاغذوں میں قرآن کو اکٹھا کیا جمع کیا مصحف بن گیا سبحان سبحان اللہ! صحیفہ کاغذ کو کہتے ہیں پہلے کاغذوں میں نہیں تھا مصحف میں بن گیا حضرت عثمان غنیش کا دور پاک آیا یہ اختلاف جب پیدا ہوا تو حضرت نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کی مشاورت کے ساتھ ایک قرآن پاک بنایا ایک قرآن پاک لکھا لغت قریش کے مطابق اب باقی جتنے نسخے تھے قرآن مجید کے دوسرے توجہ رکھنا بخاری شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں باقی جتنے نسخے تھے قرآن مجید کے حضرت عثمان غنی نے سارے جمع کرا کے بہت تھوڑے تھے حاجی بہت تھوڑے تھے اس وقت قرآن مجید ہا جی سارے جمع کرا کے ان کو علی کے مشورے اور تمام صحابہ کے مشورے کے ساتھ شہید کیا آگ کے ساتھ جلایا اور مسجد نبوی شریف کے سہن میں کھڈا کھود کر تمام قرآن پاک کی راکھ مبارک کو دفنا دیا صاحب کو سمجھنا سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کے بندے میرے آپ کا نام دار صلی اللہ تعالی وسلم کے صاحب کرام نے اس بات پر اتفاق کیا سبحان اللہ اللہ مولا علی سے پوچھا گیا عثمان نے صحیح کیا ہے فرمایا اگر میں خلیفہ ہوتا جو کام عثمان نے کیا ہے میں بھی وہی وہ کرتا توجہ نہیں فرمائی اب قرآن پاک کے باقی تمام نسخے شہید کر دیے گئے اس سے پتا چلا ضرورت شرعی کے تحت قرآن پاک کو شہید کرنا جائز ہے ہمارے فتح سراجیہ جو فکاً امام سراج الدین اوشیر اللہ جن کی مشہور کتاب سراجی ہے کے اندر ان کے فتح سراجیہ کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن پاک بوسیدہ ہو جائیں تو ان کو محفوظ کرنے کی نیت سے جلانا جائز ہے دفنانا بھی جائز ہے اب میری بات سمجھنا ذرا فتح سراجیہ کے حوالے سے بات کر دی خیر یہ زمنن بات آ گئی ہے ان کے لیے ہے جو لانتی لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر کسی نے کوئی کاغذ کا ٹکڑا اخبار کا ٹکڑا ہاں جی یا قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا جناب محفوظ کرنے کی نیت سے ہاں جی جلا کر اس کی راکھ محفوظ کرنے لگا تو اس پر پرچا کروا دیا یا اس کو جلا دیا آگ لگا دی یہ لانتی فدو کے بچے اب عام بغیرت بہمان سگولین شیتانوں کو نبی کی شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے اس وجہ سے ایسے ہی قدم اٹھا کر جناب سمجھتے ہیں ہم غیرت کر رہے ہیں لانت کا ہے کی غیرت ہے جب تو شریعت مستفا کے مخالف چل رہا ہے تو, تو پر تو لانت پڑے گی یہ غیرت نہیں ہے لانت ہے سمجھ نہیں کی نیت سے چلانا یہ کفر ہے سمجھ نہیں آ رہی بے شک بے شک اور توہین کی, کی نیت سے جلانا کفر ہے محفوظ کی نیت اور یہ دیکھو صحابہ اکرام نے محفوظ کا کیوں جلایا شرعی یہ ضرورت تھی شریعت کی کیا کہ اگر نہیں جلاتے تھے تو پھر وہی فتنہ یہ قرآن کسی نہ کسی کے ہاتھ میں رہتا تو پھر وہی فتنہ اٹھنے کا خطرہ تھا وہی قتل و قارت اور امت کی تباہی کا خطرہ تھا تو بچانے کے لیے انہوں نے یہی ضرورت محسوس کی کہ جلانا ہی اس وقت فرد بنتا ہے سمجھ نہیں آ رہی اور شاہ جی کبلا توجہ ذرا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مجتہدین کی نظر میں زمانے کے بدلنے کے ساتھ بدلتے ہیں اب بات کو سمجھنا میرے بھائی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پاک نے صحابہ میں مشاورت جو ایک قرآن پاک جمع کیا لکھا ہو اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی سبحان اللہ! کتابوں کے اندر اس کا نام امام بھی ہے سبحان اللہ! ہاں جی اس کا نام کیا ہے دوسرا سبحان امام امام, امام سبحان اللہ! جب لکھا ہوا ہو سبحان اللہ! کہ حضرت عثمان کا امام حضرت عثمان کے امام میں یہ لکھا ہے حضرت عثمان کے امام کی قرآ میں اس طرح ہے اس وقت یہی قرآن وہ مرسا عثمانیہ یہ نہ سمجھنا کوئی بندہ امام ہے بولتے اب یہ واقعہ سمجھا آ گیا بات کو سمجھنا حافظ رجب ہم بلی رحم اللہ یہ واقعہ اپنی کتاب کے شروع میں لکھنے کے بعد لکھتے ہیں جس طرح کہ سا... نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ وہی اتری کے محبوب سات سات قسم کی عربی میں پڑھنے کی اجازت ہے لیکن وقت آیا دوسری عربی پڑھنا توجہ ذرا دوسری قسم کی ممنوع کر دی گئی ایک واجب لازم ہو گئی جو حضرت عثمان نے جمع کی تھی یعنی لغت قریش والی تو زمانے بدلنے کے ساتھ عثمان غنی کے دور میں یہ ایسا ہو گیا اب جو, جو, جو کوئی یہ اعتراض کرے حضرت عثمان غنی نے نبی کی شریعت کو بدل دیا حضور, پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اجازت دی اللہ تعالیٰ نے حضور دیتی تے تضور نے اگے دیتی اجازت دی تھی حضرت عثمان اور صحابہ نے بدل دیا جس طرح ان پر اعتراض کرنے والا لانتی شمار ہوگا امام ابن رجب فرماتے ہیں او بلیا بھام صحابہ دی پہلوں تقلید ہوں دی سی پہلے صحابہ کی تقلید ہوتی تھی آپ فرماتے ہیں پہلے صحابہ کی تقلید ہوتی تھی دوسرے امام جس طرح کہ امام زہبی کے حوالے سے پہلے رکر کر چکا ہوں ان کی تقلیدیں بھی ہوتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے جس طرح قرآن کو ایک ہی صورت میں رہنے دیا اسی طرح یہ حکمت ہے الہ خدا بندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سب اماموں کی تقلید کو جائز رکھا ہوا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ, ساتھ جیسے جیسے پچھلے سارے ختم ہوتے چلے گئے تو اب اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی پر آ کر ٹھہر گئی ہے کہ اب با چار اماموں کی ہی تقلید کرنی ہے ان سے باہر نہیں جانا فرمایا امت کی تباہی اور نقصان ہو جائے گا جیسے صحابہ کرام پہچان گئے تھے اسی طرح شریعت کے علماء بھی جان پہچان گئے انہوں نے بھی فیصلہ کر دیا اچھا اگر امت میں اگر امت میں بہتری رکھنی ہے ان کو فساد سے بچانا ہے دینی مذہبی بگاڑ سے بچانا ہے تو چار اماموں کی تقلید میں ہی رہنا چاہیے سمجھ نہیں آئی یار بولو بولو یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا دل اس کو جتنا مانا ہے کسی کی بات کو نہیں کمال حکمت کی بات ہے سبحان اللہ یہ دیکھ شاہ جی کبلا یہ دیکھے یہ وہی قصہ پہلے قرآن کے اترنے کا کراط کا سارا یہ ہے سبحان اللہ یہ سارا لکھ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں و حضرت عمر والی بار و كان عمر قد حشام بن حکیم بنکار بن فرمایا فرمایا حضرت عمر نے ہشام بن حکیم بن ہزام صحابی تھے زمانہ زمانۂ نبوت میں ان کے انہوں نے انکار کیا ایک آیت کے متعلق شدید جب پہلے سنا چکا ہوں کہ یار تو نے یہ کون سی پڑھ دی ہے حضرت عمر جیسے نے حضرت ابی ابن کعب کو تو شک پڑھنا شروع ہو گیا ابیبن کعب جیسے بندے صحابی ان کو تو شک پڑھنا شروع ہو گیا ان کے دل کے اندر یار یہ کیا لفظ کیوں بدلتے ہیں بعض کاتےبین بحج مرتد دو گئے ایک شخص مرتد ہو کر مر گیا تھا لفظ کی تبدیلی اس بات کو سمجھنا تو اتنا بڑی بات اب یہ مسئلہ جس طرح کہ اس کا اترنا ایک حکمت کے تحت تھا ابتدان ایسے رہا لیکن پھر صاحب کرام نے اس کو اس طرح سمیٹا کہ پھر اختلاف کی نوعیت کو ختم کر دیا ایک لغت قریش پر, پر جمع کر لیا آپ فرماتے ہیں اسی وجہ سے فلحاظ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا بعد والی امت کا کیا حال ہوتا تو فرمایا فلحادہ جمہورا جمعان علیہ مسلمین اللہ اللہ! حضرت عثمان غنی نے جس پر جمع کیا تھا اس کے علاوہ جمہور علماء کا یہی قول ہے قرا کا کہ اس کو نہیں پڑھنا اس کے علاوہ سمجھ لگی ایک نفر نے رخصت کی ہے لیکن پھر آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ! سبحان اللہ اللہ اسی طرح احادیث کا سلسلہ تھا سبحان کیا بول بولو, بولو سبحان اللہ! اب احادیث میں بھی اختلاف ہوا بہت بڑا اختلاف آیا احادیث کے اندر بھی تو پھر ایما نے ان کو سمیٹا اختلاف کو سمجھا کسی کو ناسخ بنایا کسی کو منسوخ بنایا سبحان اللہ! انہوں نے اپنے اپنے قواعد اور اصول اور قوانین بنائے ہر کسی نے اپنے قانون کے مطابق حدیثوں کا اختلاف ختم کیا भान Allah, भान حضرت عثمان کی طرح سمجھ نہیں آ رہی یار تو فرمایا یاد رکھنا کوئی امام ہے توجہ بھائی کوئی امام ہے تو اس نے اگر کسی حدیث کو چھوڑا ہے تو اس کے پاس کوئی دلیل ہے قرآن و حدیث سے کوئی دلیل, دلیل, ہے دلیل ہے اس دلیل کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا ہے تو اللہ فرمایا اللہ اللہ اللہ یہ پھر فخت حکمت اللہ ان ضبط ان ضبط الدین سبحان ضابطین اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ دین کو مضبوط کیا جائے اور محفوظ کیا جائے تو لوگ ایسے ایسے اللہ تعالی نے اٹھا دیے سبحان بنا دیے جو ایمائے مشتحدین تھے جنہوں نے اپنے اصول قوانین بنائے سمجھ نہیں آ رہی یہ سلسلہ چلتا رہا مشتحدین کا مشتحدین کا سلسلہ چلتا رہا فرمایا پھر جو حضرات اشتہاد کے درجے کو نہ پہنچے ان کا کیا ہوا وا سائرا سے اب جو مجتحد نہیں تھا اس پر ضروری ہو گیا کہ تو ان کے پیچھے چل ورنہ تو یہ احادیث میں تو برباد ہو جائے گا یہ تو اختلاف میں پڑھ کر شک کا شکار ہو جائے گا یا منکر کے حدیث بن جائے گا کوئی نہ کوئی تو پر لانت پڑے گی بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اماموں کا دامن تھا عام لے سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ! کہ امام سفیان بن اجینا جیسے جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں الحادیث ال ال ہو مدلت فا یا مدلتن فرمایا یہ حدیثیں فقہا کے علاوہ باقیوں کو گمراہ کر دیتی ہیں فقہا کے علاوہ امام بخاری کے استاد سفیان بن حجینا محدث باقی حوالے میں آگے چل کر سناؤں گا لیکن اس وقت اس مناسبت سے ایک حوالہ پیش کر دیا آپ فرماتے آئے ف ان کال احمک متکلف کی فاسرا صفی اقوال علما متعین مضائل و جمع من الاجتهاد و من تقليد غير اولئک من امه الدین آگے فرماتے ہیں اگر کوئی احمق احمق جو بد تکلف عالم بنتا ہے لیکن اس کے اندر صلاحیت نہیں اگر وہ بن وہ اعتراض کرے کہ یہ چار امام جو مجتہد ہیں توجہ ذرا یہ دین مدین جو ہیں ان کے اندر لوگوں کو ان کے ان ان کی باتوں میں بند رکھنا اور نکلنے نہ دینا یہ کیسے کیوں ہو کیوں, جائد ہو ہا جی کیوں روک دیں اجتحاد کا سلسلہ تو جاری ہو ساری ہاں جی یا تکلی اب دو باتیں کر رہے ہیں فرماتے ہیں اگر کوئی احمق یہ سوال کرے کہ تم یہ اجتحاد مطلق کے دروازے بند کر رہے ہو مجتہد نہیں رہے بس وہی مجتہد مطلق تھے آگے مجتہد نہیں ہو سکتے یا تقلید انہیں کی ہو سکتی ہے اور اوروں کی نہیں ہو سکتی اگر کوئی یہ احمق سوال کرے تو جواب میں دیتا ہوں فرماتے فرما لہ جما صحابۃ ہاں جی میں اس کو یہی کہوں گا جیسے صحابہ کرام نے لوگوں کو قرآن مجید کی کرات میں سے ایک پر حرفوں میں سے ایک حرف پر ہاں جی زبانوں میں سے ایک زبان پر جمع کر دیا صحابہ نے ہاں جی باقی تمام شہروں ملکوں میں دوسری کراتوں دو پر منع کر دیا پڑھنا نہیں ہے رہا ہو کیونکہ انہوں نے دیکھا مسلح ہو جائے گی حروف کے بڑی بربادی کے اندر پہنچ جائیں گے حجی ہلاک و تباہ ہو جائے گی امت مصطفیٰ اگر مختلف قرآنوں کی ہر طرف اجازت دیتے ہیں پڑھنے کی فقال مسائل فرماتے ہیں جیسے صحابہ نے ایک پر جمع کر دیا کو پڑھنا منع کر دیا حالانکہ وہ پہلے جائز تھا فرمایا فقدالے کا مسائل الالحکام ہے احکام کے مسائل الالحلال حرام کے فتوے اگر لوگ اس کے اندر لوگ چند امام چند گفتی کے جو امام ہیں اگر ان میں لوگوں کو بابند نہ کیا جائے تو دین کے اندر فساد پڑ جائے گا فساد پڑ جاتا ہر احمق توجہ ہر احمق متقلف جو وہ دعویٰ کر دیتا کہ میں مجتحد ہوں مجتحد واقعی ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں ہیں فرماتے ہر احمد کتاباں پڑھیاں عربیائی بخاری مسلم زبانی یاد جگی تیت ڈھائی سلی مشید بنا کے بیٹھ گیا مجھتا ہے تک کسی وام کی نہیں مانتا ہمارے ہوتے ہوئے توجہ نہیں کی عبارت پڑھ کے میں عبارت پڑھ کے سارا پھر بتا فرماتے ہیں ریاف صحیح نہیں خبر یہاں پر یہ ہونا چاہیے دا دا دینے و احمق فرماتے اماموں کی تقلید کے اندر پابند نہ کیا جائے اور کہا جائے کہ اشتہاد بس مشتحد جاری ہیں اور اشتہاد کے سلسلے کھلے ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں پھر نتیجہ یہ نکلتا ہر احمق متقلف جو ہے جو ریاست اور سرداری ریاست اور سرداری اور خود پیشواہی اور امامت کے گھومند میں پڑا ہوا ہے اور غرور میں پڑا ہوا ہے حجیسی خیال میں رہتا ہے کسی ابو عنیفہ کو کیوں امام مان میں کم بیٹھا ہوں شافی کون ہوتے ہیں میں ہوں لانتی اپنی لانا جاند ہے لال اپنے امام بنان دی فرمایا وہ اپنے آپ کو میں سے شمار کر دیتا وہ نئی بات گھڑتا اور گھر کا میں سے وہ چار اماموں کے علاوہ باقی جن کی فکر ختم ہو گئی ہیں منسوخ کر دیتا اور کہ آج کے پروفیسر گڑتے ہیں یہ وہاں بھی باتیں گڑتے ہیں لانتی یہ کہتے ہیں کوئی گل گڑتا منصوب کر دیتا منذوب کر دیتا سلاف کی طرف فربما کان بتہریف یحرфу علیہم اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا جان بوج کر تعریف کر لیتا تبدیلی کر لیتا ان کی باتوں میں تبدیلی کر لیتا نفس کے مطابق زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہاں جی خوش کرنے کے لیے باتیں گھڑ کے پیش کر دیتا جھوٹی بنا کر پیش کر دیتا کما واق ازلک کثیر من بعد Nina no. Subhanallah فرماتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارے دور کے اندر ہاں جی ہمارے دور کے اندر اور اس سے پہلے تھوڑا با ظاہری لوگوں با ظاہری جو کہتے ہیں ہم ظاہر حدیث پر چلنے والے ہیں ہم کیا اس کو نہیں مانتے اور اجتہاد اماموں کے اجتہادوں کو نہیں مانتے فرماتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں حدیث ہاں ہی جی طرح یہ ایسا ہوا ہے وہ اپنی طرف سے گھڑ کر ایسے جھوٹی باتیں اماموں کی طرح منسوخ کر دیتے ہیں ور ربما کان تلک المقال زلت من باد من قد سلف قد استمع قدش تمہیں اعلی تر کیا قدش تمہارا اعلی تر کیا جماعت من المسلمین اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اصلاف سے کوئی غلطی ہو گئی غلطی اور لفظش سے وہ بات ہو گئی اس نے اسی لفظش کو پکڑا اور لوگوں کا دین بنا دیا اور کہا کہ یہ اس پن لوگوں کو یہ میں دے رہا ہوں میں مجتہد لہذا قبول کرو فلا تقو تصدق بالمصالح غير ما قدره الله وقضاه من جمع الناس الا مذاهب ها اولئم الائمه مشہوری فرمایا تو مسلحت خدا کی حکمت نے یہی تقاضا کیا کہ اسی میں خیر ہے کہ ان سب کو جمع کر لو چار اماموں کی فقہ پر چار اماموں کی تو بولو تو صحیح پھر آگے سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آگے پھر اعتراض کر رہے ہیں اور خود جواب دے رہے ہیں کسی کا اعتراض ہوگا فین الفرق بین اجم اللہ حرف واحد آمن حرف القرآن و بین جم احم الفقار اربا فکار اربا توجہ بین اجم اکوال فرمایا جمع اکوال فکہ اربا فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ایک زبان قریش پر جو جمع کیا گیا تھا اس میں اور چار اماموں کی فقہ پر جمع کرنا لوگوں کو ان دونوں باتوں میں فرق ہے تمہارا قیاس درست نہیں ہے یہ اگر کوئی اعتراض کرے کیوں جی یہ کہ وہ جو سات زبانوں زبانیں تھیں عربیوں کی ان میں ماننے میں فرق نہیں تھا ان اماموں میں تو فقہ میں احکام میں اختلاف ہے کوئی جائز کہتا ہے کسی چیز کو کوئی ناجائز کہہ دیتا ہے تو پھر آپ فرماتے اللہ ہیں اعتراض آگے مزید چلا رہے ہیں کہ پھر یہ تو ہو سکتا ہے قرآن کی کراتیں وہ معنی میں مختلف نہیں ہو سکتی ان میں اختلاف ہو گیا اور پھر اختلاف ہو اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ چار امام بات کریں اور حق پر سے باہر ہو جب کے سات کی راتوں میں خدا کا مانا ہے اس سے باہر نہیں ہو سکتا تو آپ فرماتے ہیں ہادہ قدمانولا کی ایک جماعت فرم وہ کہتی ہے کہ حق کے ان چار اماموں سے باہر نہیں ان اللہ علم اللہ تعالیٰ امت کو گمراہی پر جمع نہیں کر سکتا یہ ناممکن ہے کہ چار امام بات کریں اور پھر حق نہ ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا؟ لا اللہ تعالیٰ امت اللہ دلالہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی وہ چار اماموں کے مقلد سارے اور چار امام جمع ہو جائیں کسی ایسی بات پر چار اماموں کے مقلد جمع ہو جائیں ایسی بات پر جو گمراہی ہو جتنا ممکن ہے گھوم سکتا خیر اور فرماتے ہیں اگر مان لیا جائے نا تو ایسا قلیل ہوگا لاجۃ اللہ مشتحد اگر ایسا ہو بھی صحیح تو بہت قلیل ہوگا اور اس پر مطلع اطلاع ہوگی کہ یہ بات حق سے ہٹ کر ہے تو کسی مشتحد کو ہوگی تم تو مستحد ہی نہیں سمجھ نہیں آ رہی مفقود او نادر وزال کل مشتحد اللہ تقدیر وجود ہی فرد ہو اتباع ماںر من الحق غیر ہوں فرد تکلیف فرمایا اگر متحد کو مان لیا جائے تو پھر اس کا فرد ہے جو اس پر حق ظاہر ہو اس کی اتباع باقی رہا غیر مجتحد اس پر تو فرد و اس پر تو تقلید فرد ہے جو غیر مشتحد امام امام مجتحد مطلق نہیں ہے اس پر تقلید کیا ہے فرد ہے, ہے تکلید اور ان اماموں کی تکلیف چار کی یہ تو جائز ہے بغیر کسی شک کے ولا بولا اسماحم ان پر کوئی گناہ نہیں ولا من قلدہم اور نہ ہی ان پر جو ان کے مقلد ہیں سبحان, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی جی. سبحان اللہ سبحان پھر آگے وہاں کیے کہ چار میں بند کیوں کرتے ہو جی. باقیوں کی تو اجازت دو وہ فرماتے ہیں بات یہ ہے مذاہب دوسرے اماموں کے مشہور نہیں ان کا ضبط نہیں کتابوں میں محفوظ نہیں ہو سکے ہیں جی جو سمجھنے جو ان کے مقلدین ہیں وہ سارے ختم ہو گئے جب ختم ہو گئے کیسے جائز کریں جب ان کا اللہ کوئی آج نہیں شبح اللہ شبح اللہ سمجھ نہیں آئے پھر اگر کہتے ہیں کوئی اعتراض کرے کہ کوئی اور امام کا مذہب بھی محفوظ ہے تو آپ فرماتے ہیں وجود ہوں اللہ عنہ پر میں ہمارے دور میں تو یہ آٹھویں صدی میں ہوئے ہیں فرمایا ہمارے دور میں تو کسی دوسرے چار اماموں کے علاوہ کسی امام کا مذہب جو ہے وہ کتابی شکل میں ہے ہی نہیں سب ختم تو فین فور علان وسول صاحب فین علمان اظہر الابل فتح اہم مذہبی توجہ ذرا آپ فرماتے ہیں اگر چلو جائید بھی کریں اگر مان لیں فرد کریں مان لیں کہ ان کا مذہب محفوظ کتابوں میں ہے تو وہ تو اسی کے لیے جائز ہوگا اس سے فتوہ دینا جو اپنے آپ کو پھر ان چار اماموں کے علاوہ اس امام کا مقلد کہے ان کی بات کا دفاع کرے ان کی بات کو حق مانے ان کی طرف سے دلائل جانے وہ تو کوئی ہے نہیں جب دوسرا کوئی آئے گا تو وہ اٹھ کر ایسے دل بات پکڑے گا اس کی طرف اپنے آپ یعنی تقلید میں تو رہے گا نہیں تو تقلید میں رہنا ضروری ہے اگر ان کا کوئی ہوتا تو پھر ٹھیک تھا ان کا تو کوئی رہا نہیں سمجھ نہیں آئی بڑی پتے کی بات دے ہے اور آگے فرماتے ہیں جو دوسرے اماموں کی طرف منصوب ہے کوئی مال کی حملی ہے اور پھر ان سے باہر امام کی تکلید کرنا چاہتا ہے تو فرمایا اس کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے جس وقت تک کے توجہ دلا اس, بج... اس میں رہ رہا ہے وہ من... بلکہ یہ دیکھو شاہ جی کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو بات دوسرے اماموں کی طرح منصوبہ آپ منسوب کرتا ہے, وہ ہو ہے یہ تو نہیں ہو سکتا اس کے لیے کہ ادھر منسوب ہے اپنے آپ کو انفی کہتا ہے اور چل پڑا دوسرے کو پیچھے تو فرمایا <سيطر> منافقت اور تکیے کی قسم بنتی ہے اوقاف ہیں وہ جب کہ حنفیوں کے ہوں اوقاف کسی نے وقف مال کیا حنفی کر اس نے وقف ہنفیوں کے لیے کیا یہ حنفی کہہ کر دوسرے اماموں کی طرف چلا گیا تو اس کے لیے ان کا اوقاف کھانا جائز کیسے ہوگا سمجھ نہیں آئی کیونکہ یہ فجد قرف اقبال دوسرے ذکر کر کے یہ ایک ایحام اور تدلیس ہے غیر و جائز یہ مذاہب علما کا خلط ملت اور احتراب ہے اس میں اور یہ جائز نہیں بنتا لا, آگے اشتہاد کا دعوی کر دیتا ہے پھر تو پھر تو برما اور بڑی مصیبت بن جائے گا لوگوں کے لیے وہ اور, اور زیادہ کڑوا تما بن جائے گا لسات فساد لسات زیادہ پھیلائے گا کیوں فرمایا جو اس کے لیے جائز ہے جو مجتہد ہو پورا جو کتاب و سنت کے مکمل مارفت رکھتا ہو صحابہ طاب کے فتح اجماع اختلاف وغیرہ اور باقی اشتہاد کی تمام شرائط اس کے اندر موجود ہوں سمجھ میں بات کیا رہی اور یہ دعویٰ کرتا ہے سنت پر اطلاع کثیر معرفت صحیح سقی معرفت صاحب وغیرہ اسی وجہ سے امام احمد فرما فتوی کے باب میں سختی کرتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے فرمایا کہ پانچ لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہوں تو پھر فتوا دے یعنی وہ استحد بنے سمجھ نہیں آ رہی فرماتے ہیں کو فرماتے ہیں اگر یہ اپنے میں میں ہے ہے ہے کہ کہ کا فرض بنتا مستقل بن کر کیسے ابو حنیفہ بات کرتے تھے تو حدیث و قرآن سے خود کسی کا قول نہیں کہ فلا یہ کہ بات کو سمجھنا صحابہ کی تقلید کرتے تھے کیا صحابی کا قول جب بات آتی تھی تابعین کی آپ فرماتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے قرآن کی بات ہو سارا آنکھوں پر حدیث کی بات ہو سارا آنکھوں پر صحابہ کی بات ہو سارا آنکھوں پر جب باری آئے گی تابعین کی ہم رجال بنا وہ مرد ہے تو ہم بھی مرد ہیں یہ امام عالم کی بات اپنے تو اپنے مخالفین کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے ایمان سے کہتا ہوں امام صاحب یہ فرماتے تھے کہ وہ بھی تابعین جو صحابہ کی اجازت کرنے والے لوگ ہیں صحابہ کے صحبت نشین ہیں صحبت حاصل کرنے والے اور جناب جی وہ حضرات کہتے تھے ان حضرات کے متعلق امام صاحب فرماتے ہیں وہ بھی مرد ہیں ہم بھی جب ان کی بات آئے گی تو دیکھیں گے صحیح ہوگی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے آپ فرماتے ہیں امام ابن رجب فرماتے ہیں اگر تو مجتہد بنتا ہے نا پھر کر کے دکھا یہ نہیں ہے کہ باتیں آو اوروں او کی نقل کرتا ہے پھر کہتا ہے پوچھڑی لگا کر میں مجتہد بن گیا اور میں قسم و ذات کی اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کتوں کا اشتہار میں بتاتا ہوں کیا ہے کبھی لیتے ہیں امام اعظم کی بات کبھی لیتے ہیں شافعی کی بات کبھی لیتے ہیں امام مالک کی بات کبھی لیتے ہیں امام احمد کی بات چن چن کر ایک نئی کتاب بنا لی ارے کتے اگر تیرے اندر اجتہاد کی طاقت ہے سب کو چھوڑ کر اپنی بنا کے دکھا شیتان تجھے کس نے کہا کتے کا بچہ تو مستحد شیطانی کھنزی رہے وہی دو ہے حرام زادہ اور تو شوقانی پریشانی نیری شیطانی ہے میں نے شیطان اسے کہتا ہوں مجتہد بنتے ہوں مردود و چھتر پھیرانگے تو ان رکھیں مجتہد بنتے ہو تو اپنی کتاب بنا کر دکھاؤ جس کے اندر کسی امام کی نقل نہ ہو بغیرات تمہیں ریاست اور شیطانی سرداری کے شوق ہیں اور صلح یہ امت مستفی ہے یہ کسی کسی اور نبی کی امت نہیں کہ اسی طرح رسوا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے تین کو محفوظ کرنے کا وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ اللہ تعالیٰ اسی شکل میں نبھا رہا ہے جب تمہارے جیسا کوئی مستحد ٹوٹ پیدا ہوتا ہے ٹوٹ مستحد تو اللہ تعالیٰ اس کو زلیل اور رسوا کر دیتا ہے اس کی سرداری نہیں چل دیتا ہے سرداری ہمیشہ مستحدین اماموں کی رہی ہے میں وہی یہی دعوت دیتا ہوں جو امام ابن جب ہم بلی دے رہے ہیں آج کے مشتحدین کو فرماتے ہیں وہ علامت سے ہت ہو اس کے دعوے کے صحیح ہونے کی نشانی پھر یہ ہے پھر مستقل ہو کلام کے اندر کمستکل گیر ہوں منل الا یقین کلام ہو ماں خوام گئے کسی اور کے کلام سے ڈنڈی نہ مار اماماہ منے تم ماادہ تووج فمما منے تم مہ مجرتے نقلےقلام میں غئیر رہی ما حکمن اور حکمن ودللی لنگ غیت کا نہغایت تو چھہدے ہیں ایں ہ فہمہ ہو ورو ب معلم او ہررفہوں وہ غ جاہ ہوں۔ فہما اب عدہاد دو بولو <تصفيق> <تصفيق> رحمت مرو آپ فرماتے ہیں جو شخص دوسروں کی کلام نقل کرتا ہے چاہے توجہ شاہ جی چاہے ان、, ان کا بتایا ہوا حکم شرعی نقل کرے یا ساتھ دلیل ان کی ہو اور دلیل بھی اپنی کتاب میں لکھ دے فرمایا اس کو تو یہی کہیں گے اس نے ان کے کلام کو سمجھ لیا سمجھا ہے